در مداد ہائی در کر پھٹ پڑیں گے مرکز تکفیر فیر ہر سونے دیں گے نہ ہم عظمت شبیر پڑ موت ہم پر موت پر ہم جا پڑے ہم جا پڑے جان دے دیں گے وقار گے وقار زینبے دل گیر پر سج رہی ہے کر بلا ادھر مدد ادھر مدد کا ادھر مدد ادھر مدد ہر شہر ہے کربلا ہر روز ہے مشہور کا دیجیے پھر حوصلہ در مدد در مدد شر آسرا در مدد موب تلا رنج ہے مجبور انسان سار سو اے امیر لا حید در مدد حید در کا سیلاب ہے ہر کوئی بےتاب ہے ظلم اور تاغت سے بیزار ہے خائف نہیں مقتلوں میں ہے صدا سدا مدد مدر ادھر مدد کوئی ہم نے پکارا پھر سے جب ٹن گئی ہم نے پکارا بھول سکتے ہی نہیں سنت رسول پاک کی بات حق پر جب بنی ہم نے پکارا نے کی بات ہے اپ خانہ خدا کی ظلم کی زد پر مزارے زینب دلگیر ہے بات ہے پھر شام کو بلا حق حکتی ہے راہی علمہ مولا علی زہبر ہے خام نائی المادیا علی حیدر شالی مشکل نہ ہے ہر پل مشکل نہ ہے الما ددیا مولالی مختل ہے کشنا گی ہے الما ددیا مولالی شالی در در در آلہ میں تیر گی ہے میں تیرگی گی ہے الما ددیا مولا علی ہر سو ایک گمراہی ہے الما ددیا مولا علی جینا مشکل ہے جعفر جینا مشکل ہے جعفر علم د یا مولا علی اک کو ہے ہم ہے دل پر حیدر دیا مولالی